شور ہے بس اچھا شور ہے तो पास नहीं आ रहा दूसरा माइक लगा के चेक करता हूँ آپ دیکھیے شور تو نہیں ہے میں دوبارہ شاید شور نہیں ہے یہ ٹھیک ہے پرائز ٹھیک ہے ادھر ادھر گیا ہوا پھر میں دوبارہ رحمان فصل نمبر سات اس میں فائل اس میں فائل کی ہم گردانے کر رہے تھے سوالات سوالات کے اندر سا میں اون کی گردان کرنی ہے بالکل اس میں فائل کی گردانے تو بہت آسان ہو جاتی ہیں جو آپ کے پاس گردان لکھی ہوئی ہے تو چھ ہیں لیکن اصل جو وہ ہے وہ ذرا بڑی گردان ہوتی ہے اس میں فائل کی اس میں فائل کی گردان ذرا بڑی گردان ہوتی ہے اس میں جمع مقصر کے بہت سے ازان آتے ہیں لیکن انہوں بہت آسان لکھی ہوئی ہے تو اس لیے ہم بس یہی کریں گے تو اب سا کی گردان کیسے آئے گی سا میں اون سا میں آنے سا میں اونا سا سے کیسے ہوگا مجھ تن مجھ تیبان مجھتا نا مجھ بتن مجھ تنی بتا نے مشتابن مشتانی بان مشتانی بونا مشتاب مشتنی بتا مشتنی بات منتصر منتصر منتصران کیسی ہوگی من متقبلن متقبلان متقبلونا متقبلتان یہ تو پہلے اس کی ہو گئی اب وہ آ گیا علی مونا مشتنی بتن تارے اور مان آنے کے معنی بتاؤ علیمونا علیمونا کا معنی بتائیے علیمونا عالم سے ہے علیمونا کا مانا بتائیے عالم کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا जानने वाले مجھ تانی بتن مجھ تانی بتون کیا ہوگا مجھ تانی بطن اجتناب جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوتا ہے پرہیز کرنا مجھ تانی بطن کے کیا مانا ہوا پرہیز کرنے سے کوئی مانا آئے گا مجھتا نہیں بتون پرہیز سے کچھ پرہیز کرنے والی ایک عورت تارقاتن تارکھات تارک, یعنی नहीं, नहीं की माना होते हैं والی سب عورتیں اچھا یہ مانے آنے مانے آنے کیا माने ہوں گے منع یم نہ ہو منع کرنے کے مانا ہوتے ہیں تو مانے آنے کیا ہوگا اس کا مانا کیا بنے گا زیل کے, اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. زیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو دو عورتیں چھوڑنے والی. چھوڑنے والی والی یاتر کو چھوڑنا ہوتا ہے دو عورتیں چھوڑنے والی کیا بنے گا تاریکن سے کیا بنے گا تاریکن تاریکن تاریکان تاریک دو عورتیں چھوڑنے والی یا تو رکو تہانے تو آ ہی نہیں سکتا نا اس میں وہ تو نہیں ہے تو گرے گی نہیں کا تانے تارے کا تان ہے سب عورتیں پرہیز کرنے والی سب عورتیں پرہیز کرنے والی اب یہ کیا آئے گا کرنے والی تو مشتانی بتن سے کچھ وہی ہو ہوگا مشتانی بن کی گردان کرے ذرا مجھے سیکے بنانے سی کا مجتنی بون, مجتنی بون سے بنے گا مشتانی بن مجھے مستانی بنا مشتانی بتانے باتون مشتانی باتون کابن سے کچھ بنے گا کاتبوں سے, دکھنے والے سے. یاد نہیں کیوں اس کا مطلب یہی ہے کات ہے روکنے والے من آیا ماں ان سے کچھ بنے گا ماں ان سے ماں ان سے سب مرد روکنے والے ماں ایک عورت سننے والی سا میں ان سے کچھ بنے گا سا میں ان سے ایک اور سننے والی سامیں ان سے کچھ بنے گا تن دو پرہیز کرنے والی مجھ تانی بن سے کچھ بنے گا مجھ تانی بن سے کچھ بنے گا دو عورتیں پرہیز کرنے والی دو عورتیں پرہیز کرنے والی ہاں مجھ تانی بتن مجھ تانی ٹھیک ہے نا مجھانی بتانے آ جائے گا دو مرد سننے والے سام بنے گا سامع ان سے سامنے آنے ہو گئے سب عورتیں روکنے والی مانے ان سے کچھ بنے گا سب عورتیں رکنے والی آخری اسی کا چھٹا ان سے مانے آتون. مانے آتون. گردان آپ نے اچھی طریقے سے کرنی ہے ٹھیک ہے تو گردان کو اچھی طریقے سے کرنا ہے کیونکہ یہ اس میں فائل وغیرہ کسی کے زیادہ استعمال ہوتے بھی ہیں بہت زیادہ آتے ہیں آپ کو آنے چاہیے پھر فصل نمبر آٹھ انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے پچھلا سنا بھی دیں جو آپ کے گروپس بنے ہوئے ہیں ان میں آپ نے سنانے بھی ہیں گردانے ان شاء اللہ بس آج اتنا ہی پھر انشاء اللہ کل باقی کریں گے والے موجود ہیں کہ نہیں موجود کرتے ہیں انشاءاللہ یہ آپ لوگوں نے سنا کے مجھے کل بتانا ہے سناتی ہیں اور اس کی مشق بھی کرنی ہے جلدی جلدی کریں تاکہ یہ مکمل کر کے پہلا اس سے مکمل کر کے پھر میں نے اس کا اجرا شروع کرنا ہے